اے اللہ تعالی فرماتے ہیں اذ قالت الملائكه يا مريم ان الله يبشرك بكلمه منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والاخره ومن المقربين جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے اس کا نام مسیح ابن مریم ہوگا وہ دنیا اور آخرت میں بڑے مرتبے والا اور اللہ کی اللہ کے قریبی بندوں میں سے ہوگا کہ اور وہ لوگوں سے ماں کی گود میں اور بڑی عمر میں بھی کلام کرے گا اور نیک کاروں میں سے ہوگا قالت قالت مریم نے کہا اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا حالانکہ مجھے کسی شخص نے نہیں چھوا فرشتے نے کہا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اسے صرف یہ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ یعنی کلیمت اللہ اس اعتبار سے کہا گیا ہے کہ ان کی ولادت اعجازی شان کی مظہر اور عام انسانی اصول کے برعکس باپ کے بغیر اللہ کی خاص قدرت اور اس کے کلمہ کن کے تخلیق ہے اور اس کے کلمہ کن کی تخلیق ہے پھر المسیح مسح سے ہے ائی مسیح الارض یعنی کثرت سے زمین کی سیاحت کرنے والا یا اس کے معنی ہاتھ پھیرنے والا ہے یا اس کے معنی ہاتھ پھیرنے والا ہیں کیونکہ آپ ہاتھ پھیر کر مریضوں کو بزن اللہ شفایاب فرماتے تھے ان دونوں معنوں کے اعتبار سے یہ فعیل بیمانہ فاعل ہے اور قیامت کے قریب ظاہر ہونے والے دجال کو جو مسیح کہا جاتا ہے وہ یا تو بمانہ مفعول یعنی ممسوخین اس کی آنکھ اس کی ایک آنکھ کاڑی ہوگی کے اعتبار سے ہے یا وہ بھی چونکہ کثرت سے دنیا میں پھرے گا اور مکہ مدینہ اور بیت المقدس کے سوا ہر جگہ پہنچے گا اس لیے اسے بھی المسیح دجال کہا جاتا ہے بہوال فتح القدیر عام اہل تفسیر نے عموماً یہی بات درج کی ہے کچھ اور محققین کہتے ہیں کہ مسیح یہود و نصارہ کی اصطلاح میں بڑے معمور من اللہ پیغمبر کو کہتے ہیں یعنی ان کی یہ اصطلاح تقریباً علو العظم پیغمبر ہم مانا ہے دجال کو مسیح اس لیے کہا گیا ہے یہود کو جس انقلاب آفرین مسیح کی بشارت دی گئی ہے اور جس کے وہ غلط طور پر اب بھی منتظر ہیں دجال اسی مسیح کے نام پر آئے گا یعنی اپنے آپ کو وہی مسیح قرار دے گا مگر وہ اپنے اس دعوے سمیت تمام دعووں میں دجل و فریب کا اتنا بڑا پیکر ہوگا کہ اولین و آخرین میں اس کی کوئی مثال نہ ہوگی اس لیے وہ الدجال کہلایا کہلائے گا اور عیسا عجمی زبان کا لفظ ہے یعنی کہ نزدیک یا عربی اور آس اوصو سے مشتق ہے جس کے معنی سیاست و قیادت کے ہیں بحوالِ تفسیر القرطبی و فتح القدیر پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مہد گہوارے میں گفتگو کرنے کا ذکر اس آیت کے علاوہ اس آیت کے علاوہ سور مریم میں بھی ہے اس کے علاوہ صحیح حدیث میں دو اور بچوں کا ذکر ہے ایک صاحب جریج اور ایک بنی اسرائیل عورت کا بچہ بحوال صحیح بخاری حدیث نمبر 3436 اس روایت میں جن تین بچوں کا ذکر ہے ان سب کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے کیونکہ ان کے علاوہ صحیح مسلم میں اصحاب الاخدود کے قصے میں بھی شیرخوار بچے کے بولنے کا ذکر ہے بعض نے ان کے درمیان میں تطبیق دی ہے کہ صحیحین کی روایت میں مذکور بچے گہوارے میں بولے بولنے والے تھے جب کہ کھائی میں گرنے والا بچہ گہوارے میں نہیں تھا اس طرح ان کے مابین منافعات نہیں رہتی اور شاہد یوسف حضرت ابن عباس عنہ سے مروی اثر کے مطابق بچہ نہیں تھا اور شاید یوسف حضرت ابن عباس عنہ سے مروی اثر کے مطابق بچہ نہیں تھا جیسا کہ مشہور ہے بلکہ وہ زولیح یا دھاڑی والا تھا اسلسلہ ضعیفہ ملاحظہ فرمائیں دوسری جلد حدیث نمبر 273 کہلن ادھیڑ عمر میں کلام کرنے کا مطلب بعض نے یہ بیان کیا ہے کہ جب وہ بڑے ہو کر وہی اور رسالت سے سرفراز کیے جائیں گے اور بعض نے کہا ہے کہ آپ کا قیامت کے قریب جب آسمان سے نزول ہوگا جیسا کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے جو صحیح اور متواتر احادیث سے ثابت ہے تو اس وقت جو اسلام کی تبلیغ کریں گے وہ کلام مراد ہے بحوالِ تفسیر ابن کثیر ولقر قبی پھر تیرا عجب بے جا لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی مشکل بات نہیں وہ تو جب چاہے اسباب عادیہ ظاہریہ کا سلسلہ ختم کر کے حکم کن سے پلک جھپکتے میں جو چاہے کر دے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں طورات الجیل اور اللہ اسے کتاب و حکمت اور تورات و انجیل کی تعلیم دے گا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 وابرئ اور اسے بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کر کے اور اسے بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا وہ کہے گا بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانیاں لے کر آیا ہوں بے شک میں تمہارے لیے گارے سے پرندے کی شکل بناتا ہوں پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو اللہ کے حکم سے وہ واقعی پرندہ بن جاتا ہے اور میں اللہ کے حکم سے پیدائشی اندھے اور برس والے کوڑھے کوڑھی کو اچھا کرتا ہوں اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں اور میں تمہیں بتاتا ہوں جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو بے شک اس میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے اگر تم مومن ہو اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں جو تورات مجھ سے پہلے نازل کی گئی ہے اور تاکہ میں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لے کر آیا ہوں چنانچہ تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو ان و ربی و کم فی ہوں مستقیم صراط مستقیم بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے چنانچے اسی کی عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے پھر جب عیسا نے ان میں کفر محسوس کیا تو ان سے کہا اللہ کی راہ میں کون میرا مددگار بنے گا حواریوں نے کہا ہم اللہ کے انصار ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور تو گواہ رہ کہ ہم فرما بردار ہیں اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف کتاب سے مراد باز کے نزدیک کتابت مطلب لکھنا ہے اور انہوں نے یہی ترجمہ کیا ہے یا انجیل و تورات کے علاوہ کوئی اور کتاب ہے جس کا علم اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا بحال قرطبی مطلب تفسیر قرطبی یا تورات و انجیل الکتاب و الحکمہ کی تفسیر ہے پھر اخلق القم ائی اسعقدیرکم بہوال تفسیر قرطبی یعنی خلق یہاں پیدائش کے معنی میں نہیں ہے اس پر تو صرف اللہ تعالیٰ ہی قادر ہے کیونکہ وہی خالق ہے یہاں اس کے معنی ظاہری شکل و صورت گڑنے اور بنانے کے ہیں پھر دوبارہ بھی عزن اللہ اللہ کے حکم سے کہنے سے مقصد یہی ہے کہ کوئی شخص اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے کہ میں خدائی صفات یا اختیارات کا حامل ہوں نہیں میں تو اس کا عاجز بندہ اور رسول ہی ہوں یہ جو کچھ میرے ہاتھ پر ظاہر ہو رہا ہے معجزہ ہے جو محض اللہ کے حکم سے صادر ہو رہا ہے امام ابنی کثیر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کے زمانے کے حالات کے مطابق معجز عطا فرمائے تاکہ اس کی صداقت اور بالا تری نمایاں ہو سکے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری جادوگری اور بڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا بڑا زور تھا انہیں ایسا موجزہ عطا فرمایا گیا جس کے سامنے بڑے بڑے جادوگر اپنا کرتب دکھانے میں ناکام رہے جس سے ان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صداقت واضح ہو گئی اور وہ ایمان لے آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا بڑا چرچا تھا چنانچہ انہیں مردہ کو زندہ کر دینے مادر زاد اندھے اور کوڑھی کو اچھا کر دینے کا معجزہ عطا فرمایا گیا جو کوئی بھی بڑے سے بڑا طبیب اپنے فن کے ذریعے سے کرنے پر قادر نہیں تھا ہمارے پیغبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شعراء و ادب شعر و ادب اور فصاحت و بلاغت کا زور تھا چنانچہ انہیں قرآن جیسا فصیح و بلیغ اور پر کلام کا نام عطا فرما عطا فرمایا گیا جس کی نظیر پیش کرنے سے دنیا بھر کے فصحہ وہ اور ادبا و شعراء عاجز رہے اور چیلنج کے باوجود آج تک عاجز ہیں اور قیامت تک عاجز رہیں گے بہوالِ ابن کثیر پھر اس سے مراد یا تو وہ بعض چیزیں ہیں جو بطور سزا اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام کر دی تھیں یا پھر وہ چیزیں ہیں جو ان کے علماء نے اپنے طور پر حرام کر رکھی تھیں اللہ کا حکم نہیں تھا بہوال تفسیر القرطبی یا ایسی چیزیں بھی مراد ہو سکتی ہیں جو انہوں نے آپس کے جھگڑوں کے نتیجے میں غلط طور پر حرام قرار دے لی تھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس غلط اس غلطی کا ازالہ کر کے انہیں حلال قرار دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس غلطی کا ازالہ کر کے انہیں حلال قرار دیا بحوال ابن کثیر پھر یعنی میرا اور تمہارا خالق اور پرورش کرنے والا اللہ ہی ہے لہٰذا جب خالق و مربی وہ ہے تو عبادت کے لائق بھی وہی ہے تو تم سب اسی کی عبادت کرو اس لیے سیدھا راستہ صرف یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کی علوحیت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے پھر یعنی ایسی گہری سازشیں اور مشکوک حرکتیں جو کفر یعنی حضرت مسیح کی رسالت کے انکار پر مبنی تھیں پھر بہت سے نبیوں نے اپنے قوم کے ہاتھوں تنگ آ کر ظاہری اسباب کے مطابق اپنے قوم کے باشعور لوگوں سے مدد طلب کی ہے جس طرح خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابتدا میں جب قریش آپ کی دعوت کے راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے تو آپ موسم حج میں لوگوں کو اپنا ساتھی اور مددگار بننے پر آمادہ کرتے تھے تاکہ آپ رب کا کلام لوگوں تک پہنچا سکیں جس پر انصار نے لبیک کہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے قبل ہجرت اور بعد ہجرت مدد کی اسی طرح یہاں حضرت عیسی علیہ السلام نے مدد طلب فرمائی یہ وہ مدد نہیں ہے جو ما فوکل اسباب طریقے سے طلب کی جاتی ہے کیونکہ وہ تو شرک ہے اور ہر نبی شرک کے صد باب ہی کے لیے اتار اتا کے لیے آتا رہا ہے پھر وہ خود شرک کا ارتکاب کس طرح کر سکتے ہیں لیکن قبر پرستوں کی غلط روش قابل افسوس ہے کہ وہ فوت شدہ اشخاص سے مدد مانگتے ہیں اور مدد مانگنے کے جواز کے لیے حضرت عیسی علیہ السلام کے قول من انصوری اللہ سے استدلال کرتے ہیں فن علیہ ول اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے الحواریون حواری کی جمع ہے بیمانہ انصار مطلب مددگار جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اناری زبیر بہوارِ صحیح البخاری حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو چھیالیس مطلب ہر نبی کا کوئی مددگار خاص ہوتا ہے اور میرا مددگار زبیر رضی اللہ عنہ ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین اے ہمارے رب ہم اس پر ایمان لائے ہیں جو تُو نے نازل کیا اور ہم نے رسول کی پیروی کی ہے چنانچہ ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ لے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اور انہوں نے تدبیر کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے ہے۔ اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك اليا ومطهرك من الذين كفروا ومطهرك من الذين كفروا واجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه ثم اليا مرجعكم فاحكموا بينكم فيما كنتم فيه تختلفون جب اللہ نے کہا اے عیصہ بے شک میں تجھے پورے جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ بے شک میں تجھے پورا لے لوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا اور ان کافروں سے تجھے پاک کر دوں گا اور جن لوگوں نے تیری پیروی کی انہیں کافروں پر قیامت تک غالب رکھوں گا پھر تمہیں میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے اور میں تمہارے درمیان ان باتوں کا ان باتوں کا فیصلہ کروں گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے اب چلتے ان آیات کی تفسیر کی طرف حضرت عیسی علیہ السلام کے زمانے میں شام کا علاقہ رومیوں کے زیر نگی تھا یہاں ان کی طرف سے جو حکمران مقرر تھا وہ کافر تھا یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس حکمران کے کان بھر دیے کہ یہ نعوذ باللہ بغیر باپ کے اور فسادی ہے وغیرہ وغیرہ حکمران نے ان کے مطالبے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کا فیصلہ کر لیا لیکن اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بحفاظت آسمان پر اٹھا لیا اور ان کی جگہ ان کے ہم شکل ایک آدمی کو انہوں نے انہوں نے سولی دے دی اور سمجھتے رہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی ہے مگر مکر عربی زبان میں لطیف اور خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں اور اس معنی میں یہاں اللہ تعالیٰ کو خیر الماکرین کہا گیا ہے گویا مکر سے یہ ان مطلب برا بھی ہو سکتا ہے اگر غلط مقصد کے لیے ہو اور خیر اچھا بھی مطلب اچھا بھی ہو سکتا ہے اگر اچھے مقصد کے لیے ہو پھر المتو کا مستر توفی المتوفی کا مستر توفی اور مادہ وفیون ہے جس کے اصل معنی پورا پورا لینے کے ہیں انسان کی موت پر جو وفات کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس لیے کہ اس کے جسمانی اختیارات مکمل طور پر صلب کر لیے جاتے ہیں اس اعتبار سے موت اس کے معنی کی مختلف صورتوں میں سے محض ایک صورت ہے نیند میں بھی چونکہ انسانی اختیارات عارضی طور پر عارضی طور پر معطل کر دیے جاتے ہیں اس لیے نیند بھی اس لیے نیند پر بھی قرآن وفات کے لفظ کا اطلاق کیا ہے جس سے معلوم ہوا کہ اس کے حقیقی اور اصل معنی پورا پورا لینے کے ہی ہیں پھر متوفیقہ میں سے پھر متوفیقہ میں یہ اسے اپنے حقیقی اور اصلی معنی میں استعمال ہوا ہے یعنی اے عیسیٰ میں تجھے یہودیوں کی سازش سے بچا کر پورا پورا اپنی طرف آسمانوں پر اٹھا لوں گا چنانچہ چناچے ایسا ہی ہوا اور بعض نے اس کے مجازی معنی کی شہرت اور بعض نے اس کے مجازی معنی کے شہرت استعمال کے مطابق موت ہی کے معنی کیے ہیں لیکن اس کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ الفاظ میں تقدیم و تاخیر ہے یعنی لفظ و کا کو مؤخر رکھا گیا ہے اور متوفی کا کو مقدم یعنی ترتیب اس طرح ہے کہ میں تجھے اٹھانے والا ہوں اور دوبارہ نزول کے بعد مقررہ وقت پر فوت کرنے والا ہوں یعنی یہودیوں کے ہاتھوں تیرا قتل نہیں ہوگا بلکہ تجھے طبعی موت ہی آئے گی بہوال فتح قدیر و ابن کثیر پھر اس سے مراد ان الزامات سے پاکیزگی ہے جن سے یہودی آپ کو متہم کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ کی صفائی دنیا کے سامنے پیش کر دی گئی پھر اس سے مراد یا تو نصارہ کا وہ بنیادی غلبہ ہے جو یہودیوں پر قیامت تک رہے گا وہ اپنے غلط عقائد کی وجہ سے نجات اخروی سے محروم ہی رہیں گے یا امتی محمدیہ کے افراد کا غلبہ مراد ہے جو حضرت عیسی علیہ السلام اور دیگر تمام انبیاء علی مسلط و کی تصدیق کرتے اور ان کے صحیح اور غور محر غیر محرف دین کی پیروی کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں فاما الذين كفروا فاعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والاخره وما لهم من ناصرين پھر جن لوگوں نے کفر کیا ان ہو انہیں میں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور ان کے لئے کوئی مددگار نہ ہوگا وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو اللہ انہیں ان کا پورا پورا اجر دے گا اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا الحکیم اے اللہ یہ جو ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں اے نبی یہ جو ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں آئےتے ہیں اور حکمت والی نصیحت ہے پھر آیا کو تلاوت فرمائیں گے من کمین والذکر الحکیم اے نبی یہ جو ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں آئےتے ہیں اور حکمت والی نصیحت ہے ان قلح فون بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کیسی ہے اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا پھر اس سے کہا کہ ہو جاؤ تو ہو گیا الحق من ربک فلا تکن من الممترين یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے لہذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو فمن حاجک فيه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالو ندعو ابناءنا وابناءکم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 پھر علم آ جانے کے بعد جو کوئی عیسیٰ کے متعلق آپ سے جھگڑا کرے تو آپ کہہ دیں آؤ ہم اور تم اپنے اپنے بیٹوں کو اور اپنی اپنی عورتوں کو بلائیں اور خود بھی حاضر ہوں پھر گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کریں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لانت ہو اِنَّ لہو القصص الحق وما من عزیز الحکیم بے شک یہی بیان سچا ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک اللہ ہی غالب خوب حکمت والا ہے فعین اللہ علیم بالمفصین پھر اگر وہ منہ مو موڑ لیں تو بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے مسلم آپ کہہ دیجیے اے اہل کتاب ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور ہم اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو رب نہ بنائے پھر اگر وہ مو موڑ لیں تو تم کہہ دو اس بات کے گواہ رہو کہ بے شک ہم اللہ کے فرما بردار ہیں اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف یہ آیت مباحلہ کہلاتی ہے مباحلے کے معنی ہیں دو فریق کا ایک دوسرے پر لانت یعنی بد دعا کرنا مطلب یہ ہے کہ جب دو فریقوں میں سے کسی معاملے کے حق یا باطل ہونے میں اختلاف و نظا ہو اور دلائل سے وہ ختم ہوتا نظر نہ آتا ہو تو دونوں بارگاہیں الہی میں یہ دعا کریں کہ یہ اللہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اس پر لانت فرما اس کا مختصر پس منظر یہ ہے کہ نو ہجری میں نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ جو غلو عامے عقائد رکھتے تھے اس پر بحث و مناظرہ کرنے لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل دیے لیکن وفد نجران نے انات کی راہ اختیار کی اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مباہلے کی دعوت دی حضرت علی حضرت فاطمہ اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہم کو بھی ساتھ لیا اور عیسائیوں سے کہا کہ تم بھی اپنے اہل و عیال کو بلا لو اور پھر اور پھر مل کر جھوٹے پر لانت کی بد دعا کریں اس موقع پر بہت سے صحابہ بھی موجود تھے بحوال صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار تین سو اسی عیسائیوں نے باہم مشورہ کے بعد مباہلہ کرنے سے گریز کیا اور پیشکش کی کہ آپ ہم سے جو چاہتے ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر جزیہ مقرر فرما دیا جس کی وصولی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کو جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امین امت کا خطاب عنایت فرمایا تھا ان کے ساتھ بھیجا بہوال ملخص از تفسیر ابن کثیر و فتح القدیر اس سے اگلی آیت میں اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں کو دعوت توحید دی جا رہی ہے پھر کسی بت کو نہ صلیب کو نہ آگ کو اور نہ کسی اور چیز کو بلکہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں جیسا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت رہی ہے پھر یہ ایک تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم نے حضرت مسیح اور حضرت ازیر کی ربوبیت مطلب رب ہونے کا جو عقیدہ گھڑ رکھا ہے یہ غلط ہے وہ رب نہیں ہے انسان ہی ہے دوسرا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم نے اپنے احبار و رحبان کو حلال و حرام کرنے کا جو اختیار دے رکھا ہے یہ بھی ان کو رب بنانے یہ بھی ان کو رب بنانا ہے جیسا کہ آیت اتخذو اخبار اس پر شاہد ہے تمہارا یہ عمل بھی صحیح نہیں ہے اس لیے کہ حلال و حرام کا اختیار بھی صرف اللہ ہی کو ہے بحال ابن کثیر و فتح القدیر پھر صحیح بخاری میں ہے کہ قرآن کریم کے اس حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل شاہ روم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل مطلب شاہ روم کو مکتوب تحریر فرمایا اور اس میں اسے اس آیت کے حوالے سے اس آیت کے حوالے سے قبول اسلام کی دعوت دی اور اسے کہا کہ تو مسلمان ہو جائے گا تو تجھے دوہرا اجر ملے گا ورنہ ساری رایا کا گناہ بھی تجھ پر ہوگا ف اسلم تسلم اسلم یوت اللہ اجرک مرطعین فن طلّیہ فعن علیہ کے اسم الریسی بحالے سے ہی بخاری حدیث نمبر ساتھ مطلب اسلام قبول کر لے سلامتی میں رہے گا اسلام لے اللہ اللہ تعالیٰ تجھے دگنا اجر دے گا لیکن اگر تو نے اسلام اور قبول اسلام سے اعراض کیا تو رایہ کا گناہ بھی تجھ پر ہی ہوگا کیونکہ رایہ کے عدم قبول اسلام کا سبب تو ہی ہوگا اس آیت میں مذکور تین نکات ہیں یعنی پہلا نقطہ صرف اللہ کی عبادت کرنا دوسرا نقطہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا تیسرا نقطہ اور کسی کو شریعت سازی کا خدائی مقام نہ دینا وہ کلمہ سوا ہے جس پر اہل کتاب کو اتحاد کی دعوت دی گئی اتحاد کی دعوت دی گئی لہٰذا اس امت کے شیرازہ کو جمع کرنے کے لیے بھی ان ہی تینوں نکات اور اس کلمہ سوا کو بدرج اولہ اساس و بنیاد بنانا چاہیے